ہمارے ہاں اکثر مختلف معاملات میں ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی عجیب قسم کے اختلافی مسائل میں ڈال کر الٹے سیدھے سوال کر کے منتک کا سہارا لے کر کہ جی لاجکلی کیسے ثابت ہوگا گمراہی کے اتنے راستے کھول دیے گئے ہیں کہ بیاں سے باہر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے مثلا اگر کہا جائے کہ جی پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست بننی چاہیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی کون سا اسلام ہوگا اتنے سارے مکاتب فکر ہیں ہر مکتب فکر میں بے تحاشا گروہ ہیں آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے اور اس بات کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان جو ذرا معاملات کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے وہ اس مسئلے میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں تقریباً ہر معاملے میں ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے دنوں ابھی ایک صاحب کا کلپ ہمیں ملا جو امام مہدی علیہ السلام پہ بات کر رہے تھے یہ علیہ السلام پہ کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمی اس سلسلے میں پائی جاتی ہے اس پہ پھر کسی وقت زیادہ تفصیلی گفتگو کر لیں گے ورنہ کتب ستا کے اندر جس کے اندر جن کو ہمارے ہاں سہا سکتا کہا جاتا ہے اہل بیت کے لیے اللہ سلام ہمارے ائماں نے لکھا ہے بخاری سمیت باہر علیس بحث میں بھی نہیں ہم پڑھ رہے آج کا موضوع نہیں تو ان کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ فرض کرو فلاں گروہ میں آ جاتے ہیں تو باقی گروہ والے ان کو مانیں گے کیا اور اگر فلاں میں آ جاتے ہیں تو کیا باقی مانیں گے اور اگر فلاں میں آ جاتے ہیں تو کیا باقی مانیں گے ہم نام نہیں لے رہے انہوں نے تو بڑے گرم جوشی سے ظاہر ہے سارے نام لیے اور اس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ہر معاملے کے اندر کہ انسان واقعی عوام پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے میں کیا نافذ ہوگا اچھا سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے جھگڑا دونوں باتوں میں فرق ہے اختلاف جو ہوتا ہے وہ اختلاف ہے وہ صحابہ کے درمیان بھی تھا وہ آئمہ کے درمیان بھی تھا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد اوزائی الرزاق الحم الرحمٰ ان سب میں اختلاف تھا یہی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اپنے شاگردوں میں اختلاف تھا اختلاف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور نہ اختلاف ایسی چیز ہوتی ہے اختلاف رائے جس کے لیے جھگڑا پیدا اگر اختلاف رائے کے لیے جھگڑا پیدا ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہالت کی پستیوں پہ اور بالکل زمین سے بھی جا کے نیچے گر گئے اور ہماری رائے اس میں یہ ہے جس سے ظاہر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جب تک اختلاف رائے ہمارے آئمہ میں اور ہمارے محققین میں تھا تب تک جھگڑا نہیں تھا جب یہ اختلاف رائے ان کی سطح سے اتر کے عوام تک پہنچا ہے تب یہ چیزیں جھگڑا بن گئی ہمارے حنفی علماء بڑے ذوق و شوق سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے جہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک تو ہوا یہ کہ وہاں جنہوں نے ان کو خوش آمدید کہا انہیں ریسیو کیا انہوں نے ان کی خاطر رفادین کے ساتھ نماز پڑھ ڈالی اور یہ جو لوگ وہاں جا رہے تھے انہوں نے ان کے ادب میں رفادین کے بغیر نماز پڑھ ڈالی یہ اختلاف رائے تھا جھگڑا نہیں تھا ایک مثال ہم نے دی اور یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کوئی ادھر ادھر سے سنی سنائی بات تو نہیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اختلاف رائے کو جھگڑے کی شکل دے دی ہے اور اب ایسی باتیں کرتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ جھگڑا اصول پر ہوتا ہے جھگڑا عقائد پر ہوتا ہے جھگڑا فروعات پر نہیں ہوتا اور ہماری جتنی اختلاف رائے ہیں ان میں اسی سے نوے فیصد سب فروعات کے ہیں اور اس میں بھی جو اختلاف رائے ہیں اس میں کئی اختلاف رائے تو ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ کام جو کرتے ہیں یہ غلط ہے اور اس نے آگے سے کہا کہ جناب میں یہ کام کرتا ہوں لیکن نہ اس کو فرض سمجھتا ہوں نہ واجب سمجھتا ہوں میں تو مستحب سمجھ کے کرتا ہوں اس طرح کے اختلاف رائے تو ہمارے بزرگوں کے درمیان بھی رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ اب وہ بدعت حسنہ کے بھی خلاف ہیں حضرت مخدوم جہانیا جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ مستحبات کے بھی خلاف ہیں ہم تو ان کو حضرت ہی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں اللہ کا ولی بھی مانتے تو اختلاف رائے کو اختلاف رائے رہنا چاہیے جھگڑا نہیں بننا چاہیے لیکن اس کے باوجود یہ جو بات کی جاتی ہے یہ سری ہند جھوٹ ہے یہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں بالکل جھوٹ ہے اور یہ اسی طرح مثلاً مثال کے طور پہ اکثر آپ کو کہا جائے گا جی حدیث تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو سال بعد لکھی گئی تھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے اور ہمارے بچے بھی اور عوام میں وہ لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے تین سو سال میں کیا پتا کیا چیز صحیح رہی کیا نہیں رہی لیکن یہ جھوٹ ہے صاحب اکرام تعالیٰ نے, خود لکھی ہیں. تابعین نے, لکھی ہیں. تابعین نے لکھی ہیں سب نے لکھی ہیں. اس کے ثبوت حوالے موجود ہے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں باقی آگے آ کے کتابوں میں زم ہوتی چلی گئی پھر آپ کو بھی پتا عالم اسلام میں کیسی تباہی آئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت کچھ ضائع بھی ہوا یہ بات درست ہے لیکن ضائع ہونے سے پہلے بہت سی جگہوں پہ پہنچ بھی چکا تھا یہ بات بالکل غلط ہے جھوٹ ہے کہ جی تین سو سال پہلے حدیث لکھی گئی اچھا پھر کتنی بڑی ایک شیطانی ایک وہ سمجھیں آپ چال ہے حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث کا استعمال کرتے ہیں کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو فرمایا تھا کہ مت لکھو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں تو بھائی ان کا یہ فرمانا جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ماننی دوسری طرف اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو پیش کر رہے ہیں عجیب مذاق ہے اب جیسے امام مہدی کی بات ہوئی امام مہدی جہاں مرضی تشریف لائیں جس مرضی گروہ کے اندر تشریف لائیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ المہدی ہے المہدی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایات یافتہ ہے جو ہادی ہے ساری قوم کا ہمارا ماننا یہ کہ جو المہدی ہوگا اس کے ساتھ سب چلیں گے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہمارا ایمان ہے اس بات پہ آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں, نہ مان لیکن پھر بھی ثبوت کے طور پہ ایک عجیب بات آپ کو بتائیں جب پہلی بار ہمیں پتا چلی تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کسی زمانے میں یہ شور اٹھا جب آئین بن رہے تھے ہمارے ابھی تو انیس سو تہتر والا آئین میرے خیال ہے جس میں ابھی وہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں وہی ہے لیکن اس سے پہلے بھی چھپن میں بھی آئین بنا تھا اور شاید اس سے پہلے بھی ایک بنا تھا پتہ نہیں غالباً تو جن دنوں پہ یہ آئین پہ کام ہو رہا تھا ان دنوں میں یہی سوال کیا گیا تھا علماء سے کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہو تو کون سی شریعت حنفی ہیں، مالکی ہیں شافعی ہیں ہمبلی ہیں پھر حنفیوں میں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں اہلِ تصوف ہیں، کون سی شریعت آپ لانا چاہتے ہیں اب اللہ تبارک و نے اس کا ایسا کمال سبب پیدا فرمایا ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بات شاید جان کے چھپائی جاتی کیونکہ یہ ایسا سوال کرنے والے کے منہ پہ تماچا ہے جو اب ہم بات کرنے چاہ رہے انیس سو اکاون اگر ہمیں صحیح یاد ہے غالب نائنٹین ففٹی ون اس میں اکتیس علماء اکٹھے ہوئے اور ان اکتیس علماء میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے ان کی فہرست ہم نے خود دیکھی ہے اس میں دیوبندی بھی ہیں اس میں اہل حدیث بھی ہیں اس میں ایک سجادہ نشین پیر صاحب بھی ہیں یعنی وہ ایک ایسا گروہ تھا جس کے اندر تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت کے موجود انہوں نے اکٹھے ہو کر بائیس نکات پیش کیے کہ اگر آپ یہ بائیس نکات آئین کا حصہ بنا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ دین اسلام اسلامی شریعت کے نفاذ کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں اور اس میں ہم سارے مکاتب فکر ان بائیس نکات میں متفق ہیں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاں کہیں اختلافی معاملہ آئے گا اس کا بھی راستہ نکالا گیا جیسے اسلامی ریاست جو ہوتی ہے فلاحی ریاست اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مثلاً عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے ان کے ہاں اگر ان کی برادری میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اسلامی ریاست کیا کرے گی وہ کہے گے کہ جی آپ کے مسئلے کا حل آپ کے قوانین کی رو میں کیا جائے گا ہم آپ نے اپنے قوانین زبردستی تھوپیں گے نہیں اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے وہ ہے غالباً بنو قرضہ اگر مجھے صحیح میں یاد ہے کہ ان کے فیصلہ جب کیا گیا تھا یہودی قبیلے کا فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق کیا گیا تھا اور صحابی نے جب وہ فیصلہ کیا تو حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیا تو بائیس نکات کا ایک پورا پروگرام اکتیس علماء کے ایک گروہ نے ایک پینل نے بیٹھ کے تین دن مسلسل مشاورت کے بعد تیار کیا اور کہا جناب آپ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں اب جو یہ کہے کہ جناب کون سی شریعت نافذ کرنی ہے اس کے منہ پہ تو یہ تماشا ہے ہم نے اس کو بائیس کے بائیس نکات کو نافذ کرنا تو دور کی بات ہے ہم نے بیان بھی نہیں کیا کہیں کسی کو پتہ بھی چل جائے ہم تو کہتے ہیں مطالعہ پاکستان میں جب وہ چودہ نکات پیش کیے جاتے ہیں اور فلاں نکات پیش کیے جاتے ہیں اور فلاں نکات, فلا نکات پیش کیے جاتے ہیں اس نصاب کا حصہ ہونا چاہیے میٹرک کے اندر کہ علماء کے بائیس نکات اور وہ ہمیں پڑھانے چاہیے بچوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام کا نفاذ کو اتنی مشکل چیز نہیں ہے آپ کو بیان اس طرح کی جا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے یہ کیسے نافذ ہوگا یہ اس طرح کے منطقی نقطے نکال کے نا یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو میں زہر بھرتے ہیں اور ہم جو والدین ہیں ہم سے جو کوتا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف اسکول کے حوالے کر دیا ہے ان کی تربیت کا کچھ نہیں کرا اب سکول میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے ہر مرتبہ فکر کا بھی آتا ہے ہر مذہب کا بھی آتا ہے اب وہ جب کوئی سوال کسی بچے سے سنتے ہیں گھرا کے بات کرتے ہیں تو ابا جی ایک لگا دیتے ہیں گستاخ بدتمیز مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب چڑھائی کر دیتے اس بندے بچے کے سوال کا جواب آپ دیں تاکہ اس کی تسلی ہو دو دفعہ وہ طرح کرتے ہیں تو تیسری دفعہ وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں سنتے، سنتے، سنتے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ دین اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے یونیورسٹی میں بچے بچیوں کا حال دیکھیے جا کے ایک بڑی اکثریت اگر پریکٹیکلی دیکھیں آپ وہ ملحد ہو چکی ہے ایتھیسٹس ہو چکے ہیں. وہ صرف مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پر نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتا نہ عقیدے کا پتا نہ فقہ کا پتا نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تربیت کا اتنا فکتان ہو گیا اور بھی کئی موقع ہیں ختم نبوت پہ سارے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کیا 1970 سو ستر بہتر کے دوران سارے اکٹھے تھے اور سارے مختلف مقاتل پہ فکر ایک دوسرے کو بیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے دو تو موقع ہم نے آپ کو بتا دیئے اس کو چھوڑے کچھ عرصہ پہلے کے پی کے میں ایک علما کی حکومت بھی بنی تھی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا ایم ایم میں کچھ ایسے ہی نام تھا اس دوران میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے وہ نمازیں پڑھ رہے تھے ایسی کون سی بات یہ باتیں صرف اور صرف گمراہ کرنے کے لیے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اسلام میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جس وجہ سے سب اکٹھے نہیں ہو سکتے جناب بالکل اکٹھے ہو سکتے نہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن ایک ہے اور قرآن کو سمجھنے کا جو ذریعہ حدیث جو ہے وہ ایک ہے باقی تو آ رہا ہے نا کسی نے یہ بات کی کہ میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہے کسی نے کہا میرے خیال میں یہ مطلب ہے کسی نے کہا میرے خیال میں یہ حدیث قبول کرنی چاہیے کسی نے کہا یہ حدیث قبول نہیں کرنی چاہیے اس کی یہ وجوہات ہیں وہ تو اصول کچھ ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے لیکن اس سے صرف فروعات پہ فرق پڑتا ہے عقیدے پہ اور اصول پہ کوئی فرق نہیں پڑتا عقیدہ سب کا ایک ہے اصول سب کا ایک ہے اب کچھ غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں اور ان کو پھیلنے کے بعد ہوا دی جاتی ہے اور ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں اب وہ سوالوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب بندہ ہاں کرے تو گمراہ نہ کرے تو گمراہ وہ اس لیے کہ عام آدمی کی سوچ ان سوالوں کے حساب سے چلتی نہیں مزہ مثال کے طور پہ کہ جی اللہ تو ستر ماؤ سے زیادہ شفیق ہے محبت کرنے والا ہے تو پھر دنیا میں اتنی ازیت کیوں ہے اتنی تکلیف کیوں ہے سب کو اس نے کیوں نہیں بالکل ٹھیک رکھا سوال ایسا ہے کہ بچہ سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں قران کی ایک بات یا حدیث کی ایک بات نکال کے قرآن کی باقی باتیں اور حدیث کی باقی باتیں اگر اب چھوڑ دیں گے تو آپ صحیح جگہ پہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اسی لیے بنی اسرائیل کو قران کے اندر موجود ہے اللہ تبارک نے واضح طور پہ فرمایا کہ کیا تم کلام کی ایک بات کو قبول کرتے ہو اور دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہو کہ ہم بھی یہی تو نہیں کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے آپ مانتے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ جو ہے بہت شفیق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ نے خود کہا کہ میں امتحان بھی لوں گا اللہ نے خود کہا کہ میں سزا بھی دوں گا اللہ نے خود کہا کہ میں انعام اکرام بھی دوں گا اللہ نے خود کہا کہ جتنا مرضی گمراہ بندہ ہو میرے در پہ آ جائے ندامت کا آنسو دو بہا لے سے زیادہ شفیق ہے محبت کرنے والا ہے کیسے کہ جتنا مرضی بڑا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو معاف کر دیتا یہ ہے ستر ماؤ سے زیادہ شفیق ہونا لیکن اگر ہم کہیں ستر ماہوں سے زیادہ شفیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں سارے لوگوں کو ایک طرح کر دیا جائے تو وہ تو پھر فرشتے ہیں نا ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا وہ تو کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتے ہر وقت حمد و ثنا میں مشغول انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذہن اتنے ہمارے بگاڑ بچوں کو دیے گئے ہیں کہ جب ان کو یہ ساری بات بتا دیں تو آگے سے یہ ہم نے خود سنا ہے سنی سنائی بات نہیں ہے ہم نے خود سنا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن اب اگر ٹھیک کہتے ہیں تو یہ لیکن کہاں سے آ گیا اس لیے کہ ہم اللہ کو اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتے ہیں یہی معاملات ہمارے باقی معاملات میں بھی ہیں وہ دوست احباب جو بہت زیادہ اوراد وظائف دم دروت وغیرہ کی طرف چلتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے اسی لیے ایک درد دوسرا درد ادھر نہیں ہوا اچھا ادھر ادھر نہیں ہوا ادھر ادھر نہیں ہوا تو ادھر کیوں کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا کبھی سوچا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ نے تو مسائل کا حل بتایا ہے اور ہمارے آئما نے اور ہمارے محققین نے بڑا کام کیا ہے ابن خلدون بہت بڑی ہماری شخصیت گزرے ابن خلدون اچھا آپ دیکھیے ہمارے آج کل کا جو یہ تعلیمی نظام ہے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ انتہائی گھٹیا سسٹم ہے لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں کس طرح آپ دیکھیے پچھلے دنوں ایک محقق غالباً یوروپین کوئی محقق ہے یا شاید امریکن ہے میرے زن سے نکل گئی بات نے کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ ایک مسلمان سائنس دان ہے یہ فز بھی ہے یہ میتھمیٹیشین بھی ہے یہ میڈیسن کا بھی وہ علم و طب کا بھی ماہر ہے اور معاشیات کا بھی ماہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی ہر چیز کا جو ہے وہ ماہر ہو جائے یہ فرق ہے ہمارے نظام میں جو ہم نے رکھا بطور اسلامی ریاست اور جو ان لوگوں نے رکھا ہمارے ہاں تو یہ جو طبیب تیار ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس میڈیکل پڑھ پڑھ کے بچے بیچارے پہلے میٹرک کریں پھر ایف ایس سی کریں پھر چار سال میٹرک کریں پھر سال کی یا دو سال کی وہ ہاؤس جاب کریں وہ اٹھارہ سال کی تکی تو پڑھائی بےچارے کرتے رہتے ہیں ہمارے تو نظام کے اندر طبیب جو ہے پندرہ پندرہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے بچے طبیب کے طور پہ باقاعدہ کام کیا کرتے تھے وہ نظام کیا تھا وہ نظام ہم واپس کیوں نہیں لا سکتے ہم اپنے ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں ہم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے. میٹرک تک تو ہم اپنے بچوں کو کچھ اس طرح کر سکتے ہیں نا کہ اس راستے پہ چلا دیں پھر اس کے بعد ہم مجبور ہیں ظاہر دنیا کا نظام ہے میٹرک دینا پڑے گا ایف ایس سی کرنا پڑے گا بی ایس بی ایس کرنا پڑے گا کریں بسم اللہ لیکن جو اس سے پہلے کے آٹھ سال تعلیم کے ہیں کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے کہ ہم چلے سو فیصد نہ صحیح تو کسی حد تک اس راستے پہ چل پڑے اور بچوں کو اتنا کم از کم ذہنی طور پہ تربیت کر دیں کہ اس قسم کے سوال جن سن کے وہ پریشان نہ ہو یہ تو ہم نے جو بڑا محتاط سوال پیش کیا آپ کو کہ جی اتنا ستر ماؤ سے زیادہ اگر ہم عرض کریں نا کہ کیسے کیسے سوال آتے ہیں انسان یقین کیجئے واقعی خون کھولنے لگتا ہے کہ اس سوال کو کرنے کی ضرورت کیسے ہوئی لیکن پھر بات یہ ہے آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا مقام ہے آپ کو اسے سمجھانا ہے آپ اگر ایک عالم ہیں تو آپ کا مقام ہے آپ نے اسے سمجھانا ہے اس طریقے سے سمجھانا ہے جس طرح سے اس کو سمجھ آ سکے اگر اسے کوئی کوتا کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا ہے اس طریقے سے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے بجائے اس کے متنفر ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے یہ اصل نقطے ہیں سمجھنے والے تو یہ کہنا کہ جی کیسے کون سا نظام آئے گا یہ سریحن ہم نے پہلے بتا دیا کہ جھوٹ ہے بالکل ہو سکتا ہے یہ جو بائیس نکات ہیں ان بائیس نکات سے آغاز ہو سکتا ہے ایک دفعہ آغاز ہو جائے تو پھر آگے سے آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے, اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جس چیز کا امکان ہے اس پہ کام ہمیں نہیں کرنا اور عوام کو بھی اس سے دور رکھنا ہے ہم نہیں جانتے آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا پتا تھا کہ علماء کبھی اس طرح اکتیس علماء اکٹھے ہوئے انہوں نے بائیس نکاتی پروگرام دیا نفاذ شریعت کا ممکن ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو سچی بات ہے اب سے چند ہفتے پہلے تک ہمیں بھی نہیں پتا تھا اور جب یہ بات سامنے ہی حیران رہ گئے اتنی زبردست بات ہمیں نہیں بتائی گئی ہم سے چھپائی گئی یعنی اس کا تذکرہ بھی نہیں اور مزے کی بات پھر ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی تلاش کیا تو ایک جگہ ہمیں اس کا حوالہ ملا اور نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے غور کریں کامنٹس کیا آ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں جی یہ جو پوسٹ ہے نہیں یہ امریکی سازش ہے یعنی امریکہ اب سازش یہ کرے گا کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ علماء اکٹھے ہو گئے تھے یعنی اس سے بڑی حالت کی کیا بات ہوگی کہ یہودی سازش یہ ہے کہ جی علما نے اکٹھے ہو کے آپ کو نکاتی پروگرام دیا ہے انیس اکاون میں پچاس اکاون باون میں آج سے تقریبا ستر سال پرانی بات ستر بہتر تہتر سال پہلے کی بات یہ کام ہوا ہے اور ہمیں آج کیا کہا جاتا ہے کون سا اسلام نافذ ہوگا جی کیا کریں گے جی کیسے ہوگا جی ہمارے تو علمائی اکٹھے نہیں ہوتے تو نے تو اکٹھے ہو کے بھائی دکھا دیا آپ کو. اب آپ بتائیں کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے ہیں دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی توفیق و صلی اللہ عالیہ خیر خلقی سیدنا ن و مولانا محمد والا علی و اصحاب اجمعین برہمت